محمد رسولۃ اللہ وسلم و صحاب عمنی تدابع بےحد ہی وسطن سنت ہی علیہ دین و باد معز مکرم نوظریم وسامعین گشتہ درس میں رب العالمین کی سفت میں آیّیت کے شیخ الاسلام امام مجدد تعیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف پیش کیا گیا تھا ان کی کتاب العقیدہ الواسطیہ کے حوالے سے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ کہنا کہ علم سے ہمارے ساتھ ہے قدرت سے ساتھ ہے اس تفصیل میں جائے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اللہ برہین نے قرآن کے اندر بیان کیا لیکن اگر کوئی اس کا یہ معنی بیان کرے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے یا اللہ البراہین دنیا کے اندر لوگوں میں حلول کر گیا ہے اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا تھا کہ صلاب صحین کی اکثریت اللہ ابلامین کی معیت کے تعلق سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ابلامین جو ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت کی دو قسمیں ہیں ایک معیت عامہ کہ اللہ رب سب کے ساتھ ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو دنیا کے ہر مخلوق کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابلامین اس کی نگرانی کر رہا ہے اللہ اربامین کو اس کا علم ہے اللہ رب غلامین ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے ربیت کی جو چیزیں ہیں وہ سب معیت عامہ کے اندر پائی جاتی ہیں اور دوسری جو معیت معیت خاصہ اور اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں اور میت خاصہ جو اہل ایمان ان کے لیے ہے خاص اللہ کی معیت اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر اہل ایمان کا ساتھ دینا کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے کسی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ان کو نکالتا ہے یہ معنی ہے اور اس کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو نیک او صاف ہیں ان کے جو حاملین ہیں ان کے لیے جیسے اِن مع اللہ تقوال اللزی الم وحسن اللہ تقوع والوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی ہیں اللہ کے محسن بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے دین پر اسلام پر پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے یہ اس کا معنی اور مطلب ہے اور دوسرا معیت خاصہ میں اخص الخاص مطلب یہ ہے کہ چند شخصیات یا ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اور یہ سب سے زیادہ مرتبہ والی معیت ہے سب سے زیادہ فضیلت والی معیت ہے جیسا اللہ نے فرمایا انََ اللہ اللہ تزََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ معنا یہ کر کے بارے میں فرمایا ہمارے نبی کے بارے میں اور مکر صدیق کے بارے میں یہ دو لوگ مراد ہیں کہ آپ تم غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس سے سارے دنیا کے مسلمان مراد نہیں ہیں اس سے ایک اور مراد ہے اس سے مراد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعت عنہ ایسے اللّہ اقبال نمایاں اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان ننی محکمہ اسم وعرا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا ہوں یہ دونوں نبی تھے رسول تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تو اللہ نے ابلمایا کہ تم ڈرنا ڈرنا کرو اور فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین پہنچاؤ اللہ کی توحید اس کے سامنے بیان کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں محکمہ سمرات کون ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو یہ جو معیت ہے یہ اور زیادہ خاص ہے ٹھیک ہے تو امام بینیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی تفصیل میں نہیں جاتے ہو وہ کہتے کہ اللہ نے بیان کیا ہم تمہارے ساتھ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. باقی اور تفصیل کی ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی تفصیل میں غلط معنی بیان کرے تو اس پر رد کرتے ہیں کہتے نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے غلط تعویل ہے یہ, یہ تحریف ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رہے آپ لوگوں کے کہ مامن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس پر ہم خاموش ہو جائیں گے آگے کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس علم اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن عرض پر بھی مستوی ہے بلند ہے سب کے اوپر اور انہوں نے مثال دی چاند کی کہ جیسے چاند اوپر ہے لیکن اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو چاند نیچے نہیں آتا ہے چاند اوپر ہی ہے اس کی روشنی سب فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بس اسی پر ہم اتفاق کریں گے اور باقی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اب آگے اسی سے متعلق مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی ہے تو بہت سارے لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں عرش پر ہونے کی اور کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ کہ اللہ ہر غلامین کے لیے علوی قدر مراد ہے اس سے پہلے ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ ہر بلامین کی جو بلندی ہے علو ہے وہ تین طرح کی ہے ایک بلندی ہے جس کو علوی قہر کہا جاتا ہے وہ اول قاہر و فوقۂ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر قاہر ہے غلبہ رکھنے والا ہے اللہ تعالی کا حکم سب پر غالب ہے یہ علوی قہر کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اللہ کا حکم سب پر غالب ہے اللہ پر نہ کوئی غالب ہے نہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی غالب ہے نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی غالب آ سکتا ہے اللہ جو فیصلہ کر دے گا وہ کر کے رہے گا اللہ نے جو حکم دیا وہ ان امر ہُو ادار و سعین بو لہکن فیقن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اللہ رب کو سب پر غلبہ حاصل ہے اقتدار والا قوت والا اللہ ہے قوی ہے متین ہے اللہ رب الامن تو یہ علویہ قیر ہے اور ایک ہے علوع قدر علوع قدر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ قدر اور جس سب سے زیادہ جس کی تعظیم کی جائے گی وہ اللہ ربامی کے ذات ہے کیوں اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمام مخلوقات پر پوری دنیا پر تو جب اس کا سب سے زیادہ احسان ہے تو سب سے زیادہ اسی کی قدر بھی ہم کو کرنا ہے اسی کی تعظیم کرنا ہے اسی کی شان سب سے بڑی ہے سب سے بڑی عظمت اللہ کے لیے ہے اسی کا جلال ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں علوئی قدر کے اندر ہے. اما قدر اللہ حق قدر کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا اللہ تعالی قدر کا حقدار ہے مستحق ہے اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کر لیں حقیقت میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کی ذات تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا کوئی قبر پر مزاروں پر نہیں جائے گا کوئی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا کوئی غیر الاک واسطہ اور صفات نہیں لے گا اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے اس بات کو اگر جان لیں تو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی سے نہیں مانگے گا یہ جو دو طرح کی بلندی ہے یہ سارے لوگ اس کو مانتے ہیں تیسری ایک بلندی ہے علو کیا ہے الوح ذات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے عرش پر مستوی ہے جو صوفیاں ہیں گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس الو کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو عرش پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قدر و منزلت ہے اللہ کا حکم سب کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت ہے جلال ہے یہ معنی اس کا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے الو کا اقرار نہیں کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جو صوفیاں ہیں, ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کفر کا عقیدہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ کسی مسلمان کا اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جرواف ہوا تھا اللہ قید تو وہ کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین عرش پر ہے قرآن اللہ نے بیان کیا ساتھ جگہوں پر اور رحمان الرشتوا کیا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے وہ لوگ تو آیت کا انکار نہیں کیا بظاہر تو انہوں نے آیت کا معنی غلط بیان کر دیا کیا مانا غلط بیان کیا اس کی غلط تاویل کر دی کیا غلط تعویل کیا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر جو مستوی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدر و منزلت اللہ سب سے اوپر اللہ کی ذات عرض پر اس کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے موجود تو یہ تعویل کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ عرض پر مستوی ہے تو کہ اللہ تعالی کی بلندی صرف عرش پر ہے کہ پوری کائنات پر ہے پوری کائنات پر ہے اور یہ اللہ نے یہ باتیں اور جگہوں پر بیان کی ہیں لہذا جب کسی جگہ اور مخلوق کے ساتھ اللہ نے کر دیا کہ الرحمٰ اور رشتلا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی ذات وہاں پر ہے عرش پر اللہ تعالی کی ذات ہے ورنہ اللہ ابرامن کی بلندی تو ہر جگہ ہے اللہ ابراہن کا حکم تو ہر جگہ ہے اللہ تعالی کی قدرت تو ہر جگہ ہے اس کی قدرت سے اس کی بلندی سے اس کے حکم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. لہذا اللہ نے یہ فرمایا کہ الرحمٰن الرشتوا عرش پر عرش ایک مخلوق ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بلندی نہیں جو قدر اور منزلت کے لحاظ سے کیونکہ وہ تو ہی ہے دیگر آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اگر آپ یہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدر اور منزلت ہے عرش کے اوپر ہے. باقی اور چیز پر نہیں ہے اور یہ مانا کیا صحیح غلط ہے یہ مانا باطل ہے بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے بہت علمی گفتگو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے لیکن دھیان سنیں گے بات سمے آ جائے گی تو کہتے ہیں کہ اللہ ابراہین عرش پر مستوی ہے تو یہاں سے ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ اللہ ابراہین کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں اس پر رد کر رہے ہیں کیا کہہ رہے دیکھیے بات ان کی فرماتے ہیں وہ کل رحاد الکلام اللہ من ان نحو فوقل عرش وہ انا حق ان اللہ حقیقت ہی لاحتاج اللہ تعریف یہ سارا کلام یہ ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں کیا بیان کی کہ ان نحو فوقل عرش کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے وہ ان نحو معنی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے حق ان اللہ حقیقت ہی یہ اپنی حقیقت پر ثابت ہے اپنی حقیقت پر ہے یہ لاحتاج اللہ تعریف تحریف اس کی تحریف نہیں کی جائے گی غلط معنی اس کا نہیں بیان کیا جائے گا کیا غلط معنی کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہونے کا مطلب یہ ہے نوز بلّہ کہ اللہ تعالیٰ قدر اور منزلت کے لحاظ سے اوپر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے تو یہ معنی کیا ہے یہ معنی غلط ہے تحریف ہے یہ قرآن کی یہ نصوص کی تحریف ہے کیونکہ اللہ رام نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش ایک مخلوق ہے لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور عرش پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور منزلہ سب پر غالب ہے یہ اگر وہ مراد لیتا ہے تو یہ تحریف ہے غلط معنی بیان کرنا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقت ہے ایسے اللہ ربابین عرش پر مستبی اور جلوہ افروز ہے عرش پر یہ رکھنا یہ ضروری ہے ایمان ایمان والا بننے کے لیے ہمانبی نے اس خاتون کے لیے اس کے لیے گواہدی کی ایمان والی ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے اور یہ کہ اللہ کے سول صلی اللہ عصم اللہ کے نبی ہیں آپ نے کہا عطقہ فینا مومنہ اسے آزاد کر دو یہ مومنہ عورت ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اوپر ہے یہ ضروری ہے تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا ورنہ ایمان نہیں ہوگا اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے اور اس کے غلط معنی بیان ہے تو وہ معنی غلط بیان کر وہ غلط ہے اس کا کہنا پھر آگے فرماتے ہیں ولا کن اسان و ان یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عرض پر ہے مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جو غلط قسم کے گمان لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو بچانا ضروری ہے یا اپنے ذہنوں کو اس سے محفوظ رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر مثلا قلف جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ان سما تو قلو اور کہ کی آسمان نے اسے اٹھا رکھا ہے اور آسمان نے اس پر سایہ کیے ہوئے ہے وہ ہاد با طل بے اجماعلم ایمان جو اہل علم ہے ایمان والے ہیں ان تمام ان تمام لوگوں کے اجماع سے یہ معنی باطل ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اوپر ہے مطلب یہ سات آسمان ہیں آسمان اللہ پر سایہ کیے ہوئے ہے یہ آسمان اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے یہ اگر کوئی کہتا ہے یا یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کا محتاج ہے یا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کرسی کا محتاج ہے یا اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کا محتاج اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام غلط باتوں سے پاک اور بلند اور برتر اور بلند اللہ رب اور اس پر تمام معلما کا اہل ایمان کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے بارے میں ایسا غلط ایسی غلط بات نہیں کی جائے گی اللہ کے بارے میں اس طرح کے غلط تصور نہیں کیا جائے گا نا اس بلا کہ آسمان اللہ تعالی کو اٹھائے ہوئے ہے یا آسمان اللہ تعالی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے یا آسمان کا اوپر سے سایہ ہے نا اس اللہ اللہ ہر بلامن کے اوپر اس طرح کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ باتیں باطل ہیں اس پر تمام علماء کا اور ایمان کا اجما اب آگے دلیل بیان کر رہے ہیں کیا دلیل بیان کر رہے جیسے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے اور کرسی کیا اللہ ابرامین کی کرسی کا مطلب کیا ہے ہاں دونوں قدم رکھنے کی جگہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دونوں قدم رکھے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں اللہ کے لیے چہرہ ہیں اللہ کے لیے انگلیاں ہیں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں یہ ساری چیزیں قرآن کے بیان کی گئی ہیں پر تمام مسلمانوں کے اجماع لہذا یہ کرسی ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے جب کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے تو مم. پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے یہ اللہ کی تنقید ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی ہے یہ تنقید ہے نا کرسی مخلوق ہے عرش بھی مخلوق ہے اللہ رب نے عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کرسی کے اوپر ہیں اور کرسی کی دخامت اور اس کی عظمت کا اندازہ یہ لگائیں آپ کہ وہ کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے اتنی بڑی کرسی ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنا دونوں قدم رکھا ہوا ہے اور یہ کرسی معنی اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ سلب صالحین سے اس کا معنی یہی ثابت ہے اس لیے جو تعویل صحیح ہوگی وہ تعویل کی جائے گی ہر تعویل غلط نہیں ہوتی ہے کون سی تعویل غلط ہوگی جس کا ثبوت نہیں ہوگا قرآن و حدیث سے صلب صالح سے وہ اگر کوئی تعویل کرے قرآن کی آیت یا حدیث کا وہ معنی بیکار ہے اس پر من نہیں کیا جائے گا جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں پر ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدر اور منزلت کے لحاظ اللہ تعالیٰ بلند ہے بس ذات کے لحاظ سے نہیں بلند ہے ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرض کے نا اکب ہم کہیں گے کہ اس کی یہ تعویل غلط ہے کیونکہ یہ تعویل نہ قرآن میں نہ حدیث نہ صحابہ سب کے نہ سب میں لیکن کرسی کی تعویل اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ سے صلیف صن نے بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لہذا کرسی کی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ بات سن رہی نا تو قرآن کی آیتوں کا معنی بیان کیا جائے گا صلی صالح کے فہم کے مطابق یعنی کہ اپنے فہم کے مطابق ہم کہیں کرسی ہوا جو جس پر ہم اپنا جو جس پر بیٹھتا ہوں یہ کرسی ہے اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کرسی کیسی ہے کس طریقے سے ہے اس کی کیفیت نہیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے بس وہ اس کی حیت کیسی ہے کیفیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا یہ نہیں بیان کیا گیا عدیثوں کا البتہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ کی، کرسی اتنی عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اتنی زیادہ کرسی عظیم ہے گھیرے میں گھیرے میں لیے ہوئی تو جب کرسی کا عالم یہ ہے تو پھر جو آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو پھر اللہ رب الامن کی ذات تو سب سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کرسی اور ارش کے درمیان پانی ہے اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اس پانی کے اوپر ارش ہے اس پانی اور عرص کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اس ارش پر اللہ ابام جلوہ فروز ہے اسے دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے عرش ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق عرش ہے جس پر اللہ ابراہن کی ذات جلو افروز ہے تو اگر کوئی یہ مانا بیان کرتا ہے تو اس کا مانا بیان کرنا غلط ہے ہے اللہ تعالی کی ذات کہاں عرص کے اوپر ہے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی کرسی جو اللہ تعالی کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے جب وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کو آسمان گھیرے میں لیے ہوئے نا از اللہ تعالی کو آسمان سایہ کر کے رکھا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب غلط تصور ہے لوگوں کا اس تصور سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وہ و لذی عم سے کچھ سماوات اللہ ہی یہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ تاکہ وہ ٹل نہ جائیں اپنی جگہوں سے اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے رکے ہوئے ہیں اللہ ان کو تھام کر کے رکھا ہوا ہے لہذا یہ اگر ہم کہیں کہ جب جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے تو اگر یہ کوئی یہ کہے کہ آسمان اللہ کو تھام کر کے رکھا ہے تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالی کی توہین اور تنقید ہے یہ کتنی بڑی بے داقیدگی اور حماقت اور جہالت کی بات ہے یہ ماسماری نا جب اللہ تعالی ہی کے حکم سے اللہ تعالی ہی تھامے ہوئی آسمان اور زمینوں کو تو پھر یہ کہنا کہ آسمان اور زمین اللہ کو تھامے ہوئے ہیں یہ آسمان اللہ تعالیٰ کو سایہ کیا ہوا ہے تو یہ اللہ عامن کی توہین ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالی کی تنقید ہے ایسا اللہ علیہ کے فرمائے وہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں آسمان و زمین تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے لاؤ جو کو تھام لے کوئی تھام سکتا ہے نہیں کوئی تھام سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تھامنے سے آسمان و زمین رکے ہوئے ہیں نہ یہ کہ نز باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آسمان سایہ کی ہوئی ہے یہ آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کو تھام رکھا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا محتاج ہے اگر آسمان نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نوزب جو ہے نہیں رکتا اس طرح کی بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ عرش کا محتاج ہے نہ کرسی کا نہ اللہ رب الام کسی مخلوق کا نہ کسی نبی کا نہ کسی رسول کا نہ کسی فرشتے کا نہ دنیا کی کسی مخلوق اللہ کسی کا محتاج ہے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں سب اللہ کے بندے ہمانبی بھی اللہ کے بندے تھے ہمارنبی بھی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے اللہ کی بات کرنے والے تھے اللہ رب علامین نے جب آپ کی معراج کرائی اس موقع پر اللہ رب نے آپ کو ابد سے تعمیر کیا اسرا کے مقام پر سبحان الذي اسرا بے اب دہی پاک وزار جسر پر غلام کو اپنے بندے کو اسرا کرایا اب دل کون مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ تعالی کے غلام ہیں سب اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ نبی کا نہ رسول کا نہ کسی چیز کا اللہ تعالی محتاج نہیں ہم سب اللہ تعالی کے محتاج وہ حب الخی الحمید اللہ تعالی ہی سب سے بے نیاز اللہ تعالیٰ ہی تعریف والا ہے انتم الفقرا ہم سب فقیر ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج کوئی اللہ تعالی اور کوئی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا لہذا اگر یہ کہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آسمان کا سایہ ہے اللہ نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے تو یہ اللہ ربن کی توہین بدعقیدگی ہے آگے کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوئی مجھ سما انتخلہ بے عز اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے اس بات سے کہ وہ زمین پر گر جائے ہاں اس کی اجازت کے بعد ہی جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی سب ختم ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا تو یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان نے اللہ کو اٹھا رکھا ہے یا آسمان کے جیسے ازب اللہ اللہ تعالیٰ قائم اللہ تعالیٰ موجود ہے اس طرح کا کہنا یہ کیا ہے یہ بدعقیدگی ہے ایسا کہنا غلط ہے وہ اور آگے کیا فرماتے ہیں یہ ساری قرآن کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے امن آیات ہی ان تقوم وی بے ام رہی اللہ تعالیٰ ہی کی, کی نشانیوں میں سے ہے کیا کہ کی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں جب اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آسمان نے اللہ کو اٹھا رکھا ہے یا آسمان سایہ کر رکھا ہے یا زمین کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب کیا ہیں یہ غلط باتیں ہیں اور اس پر جو اہل ایمان کا اہل علم کا جو اجماع ہے اس اجماع کے بھی خلاف ہے تو یہاں پر مصنف نے دو باتیں بیان کی اس سے پہلے بیان کیا معیت کے تعلق سے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کا کی تفصیل ہم نہیں بیان کریں گے میں نے بتایا تھا کہ سلب صالحین کا اس کے بارے میں دو خول ہے یہ دو طرح کا مسئلہ ہے یا دو طرح کی توجہ ایک تو یہی جو امام ابن تعمیہ نے بیان کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور اس کے آگے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے گریز کریں گے جبکہ دیگر صلف صحیح کا قول یہ ہے اس کے بارے میں کہ نہیں کہ اللّہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے پکڑ کے لحاظ سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ معیت اللہ تعالی کی مختلف قسم کی ہے ایک عام لوگوں کے ساتھ اور ایک اہل ایمان کے ساتھ ٹھیک ہے اور اکثر صلف صحیح کا قول یہی ہے اور یہ غلط تعویل نہیں ہے غلط تاویل کب ہوتی ہے جب اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے یہاں اس تاویل کا نتیجہ غلط نہیں ہے اس تاویل کا نتیجہ صحیح ہے کیوں نتیجہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرض پر ہے لہٰذا جسے سورج اور چاند کی مثال دی گئی اور اس کی روشنی دنیا کے اندر ہے ایسے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت دنیا کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر ہے تو اگر کوئی یہ معنیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ علم کے لحاظ سے ہے قدرت سے لحاظ کہ یہ معنی غلط نہیں ہے یہ معنی بھی صحیح ہے لیکن امام طیبیہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا صرف اتنا یہ ہے کہ ہم اتنی تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اسی پر اکتفا کریں گے جو قرآن میں اکتفا کیا گیا ان کا بھی کہنا اپنی جگہ پر ایک لحاظ سے درست ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے تو یہ غلط نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ بھی معنی قرآن اور حدیثی سے مستمبت ہے قرآن و حدیثی اس پر درات کرتے لہٰے کہنا غلط نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا مان دوسری بات جو بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر مستوی اب اگر کوئی اس کا غلط معنی بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس کا مطلب پھر عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے ہو گیا تو کہتے ہیں اور پھر اس کا معنی یہ بیان کرے کہ عرش کا اللہ محتاج ہے یا آسمان نے اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہے یا آسمان نے اوپر سایہ کر رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ آسمان کا محتاج ہے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں غلط ہیں یہ ساری باتیں اجماع اہل ایمان اور اہل علم کے خلاف ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اللہ اربان عرص پر مستوی ہے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ عرص پر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز دنیا کے اندر خائل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے تین طرح کی ہے تو جو اہل باطل ہیں یا صوفیا وغیرہ ہیں وہ دو طرح کی بلندی تو مانتے ہیں لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے لوگ اس کا غلط معنی بیان کر دیتے ہیں ذات کی بلندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اللہ عرش کا محتاج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہے عرش پر جلوہ فروز ہے تو یہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر چلتا ہے اللہ تعالی کی قدر سر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ منزلت اور شان اور عظمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہے اس کے حکم پر کسی کا حکم غالب نہیں آئے گی یہ سب معنیٰ براد لیتے ہیں لوگ کیونکہ ہاتھ کے انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہم شاید کو نہیں مانتے اس کا غلط معنیٰ بیان کر دیتے اور یہ غلط معنی بیان کرنا بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ تین طرح کی علو اللہ اللہ العالمین کے لیے تو جو اہل سنت الجماعت ہیں صلب سالین کے عقیدے اور منہج پر ہیں تینوں طرح کی اور بلندی کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رکھتے ہیں لیکن جو صوفیاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جو معتدلہ ہیں جامعہ ہیں صوفیاں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ڈوب لگتی ہے ایک حکم کے لحاظ سے قیر اور جو ہے غلبے کے لحاظ سے اور ایک قدر اور منزلت کے لحاظ سے جہاں تک ذات کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ عرص پر مستوی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عرص پر مستوی ہے تو نہ عزب اللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ عرص کا محتاج ہو نہ عزب اللہ میں کوئی اس بات کا رہتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہوگا اللہ نے ہم کو سب کو پیدا کیا تو کیا اللہ تعالی ہمارا محتاج ہو گیا اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو کہ اللہ آسمان و زمین کا محتاج ہو گیا نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو ہے اگر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ عرش پر ہے تو کہ اللہ تعالی عرش کا محتاج ہو گیا نہیں یہ کہنا بے بنیاد ہے باطل ہے اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں اللہ رب الامن کسی کا محتاج نہیں ہے تو یہ کہنا کہتے یہ بھی ان کا کہنا باطل ہے یہ دو باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کیے اور آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی قربت کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قریب ہے وہ بھی قرآن کے آیتوں سے وہ بیان کریں گے جسے انشاءاللہ شاء اللہ ابھی سے ہم جاننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے ہم سب کو صلاب سارین کے عقید و منحط پر قائم رکھے اور جو باطل تعویلات ہیں یا سلب سارن کے عقید و منحص کے خلاف باتیں ہیں ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے فاصل العامین وہ صابنہ محمد والا علیہ و صاب میں